رحمت اللہ و رحمۃ اللہ برکاتہ خطاف فرما رہے ہیں حضیرت شیخ محترم جناب مولانا محمد جرجی سنساری صاحب انڈیا والے بک مسجد ابو وکاس مرخو سات فروری سن دو ہزار آٹھ موجود ہے مومن کی آزمائش یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلافی کے سرشن پر منظور کالونی گدر کراچی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہو قولی رب زی علما اللہ رب زی علما آمین ہر قسم کی تعریف حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں احمد مصطفی سرور کائنات محسن انسانیت رحمت العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ, صلی اللہ وسلم و بارک علیہ کوئی بہت لمبا چوڑا خطاب مجھے آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی آیت کی ہلکی سی تشریح میں کرنا چاہتا ہوں صرف ہمارے لیے پانچوں وقت کی نماز پڑھ لینا اور اس کے بعد ہمارا ہم یہ تصور کرنا کہ ہم دنیا کی تمام ضروریات سے مستثنی ہیں فارغ ہو گئے ہیں یہ سوچ ہماری صحیح نہیں قرآن نے اسی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ کی ولا نبل نمب بشئی ام من الخفی و جوڑ من الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تم کو ضرور آزمائیں گے بشے من الخوف تمہارے اوپر خوف ڈال کر خوف سے آزمائیں گے والجوع تمہیں بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے وہ نقص من الموال تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تم کو آزمائیں گے والانفس تمہاری جانیں ہلاک کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے والثمرات تمہارے کھیتیاں تمہارے پھل فروٹ تمہارے باغات تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے اور اس کے بعد میں بہت اچھی بات کہی وبا شیر صابری ان تمام مصیبتوں میں ہمارے جو بندے صبر کر لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ان صبر کرنے والے بندوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جنت بہت سستی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں نماز پڑھ لینے اور روزہ رکھ لینے سے مل جائے گی اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی جنت کو تو بیچ دیا ہے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے بدلے جب تک تم اللہ کی راہ میں یہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے ہم تمہیں جنت نہیں دیں گے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انعت اللہ غالیت السلات مسلم کی کتابیں القیامہ یہ حدیث امام مسلم کتاب اسی فتر قیامہ میں لائے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اور جانتے ہو اللہ کا سامان کیا ہے الجن اللہ کا سامان جو مہنگی چیز ہے وہ جنت ہے وہ اتنی سستی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا کر تیار کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا ہے جبرائيل جاؤ ذرا میری جنت کو دیکھ كر آؤ كو جنت کیسی ہے جبرائیل جب جنت کا معائنہ کر کے آئے تو فرمایا اللہ تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے بہت حسین و جمیل ہے اور دنیا میں اگر کسی تیرے بندے سے جنت کا نام لے لیا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ كرے فرمايا جبرائیل ابھی رک جاؤ آئے فرشت تو جاؤ اب ذرا میری جنت کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھیر لو اب فرشتے جاتے ہیں اور جنت کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر لیتے ہیں اللہ نے کہا جبرائیل اب جاؤ ذرا دوبارہ میری جنت کو دیکھ کر آؤ جبرائیل دوبارہ جاتے ہیں اور جنت کو دیکھ کر آتے ہیں تو اب ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں پوچھا جبرائیل کیا بات ہے رو رہے ہو فرمایا اللہ تیری جنت تو بڑی خوبصورت ہے بڑی حسین و جمیل ہے کوئی آدمی ایسا نہیں جو جنت میں جانے کی تمنا نہ, نہ کرے لیکن اتنی تکلیفیں اور اتنی پریشانیوں سے گھیر دی گئی ہے کہ کون آدمی اتنی پریشانی اٹھائے گا کون آدمی اتنی تکلیفیں جنت میں جانے کے برداشت کرے گا اے اللہ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا میں لوگ اتنی تکلیفیں نہ اٹھا سکے اور تیری جنت جنتوں خالی نہ ہو جائے فرمایا فرشتو میری جنت کو اسی حال میں رہنے دو یہ جنت بہت سستی نہیں کون یہ سردی جو آپ کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں اور کسی نے مجھے بتایا کہ اس سردی نے ستر سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ایسی سردی کبھی نہیں پڑی فجر کی زان ہوتی ہے کون آدمی چاہتا ہے کہ اپنے اوپر سے ہم کمبل اٹھائیں ہر سے ہوں ٹکرا رہے سردی سے آدمی تھر تھر کانپ رہا ہے اور ایسی موقع پر معذم کے آزان کی آواز آتی ہے اصلا تو خیروم نوم اور بے ہوشی سے سونے والے جس نیند کو تو نعمت سمجھ رہا اس سے بھی بہترین نعمت نماز ہے اصلا تو خیرم النوم اس نیند سے بہتر نماز اگر تو اللہ کی جنت چاہتا ہے تو نماز کی طرف آ جاؤ دیکھتے ہیں نماز کے لیے ہیا للا آؤ کامیابی کی طرف اور خاص طور سے فجر کی ازان میں تو خیر من النوم وہ کامیابی کیا ہے جس نیند میں تم سو رہے ہو اس سے بہتر نماز اگر اس کامیابی کو پانا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ لحاف ہٹاتے ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو پھر مسجد کی طرف آتے ہو یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے ہمیں اور آپ کو جب تک یہ تکلیف کوئی میرا بندہ نہ اٹھائے وہ جنت کی توقع نہ رکھے ہم آزمائیں گے مومن اتنا آسان ہو جانا نہیں ہے زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اصل گواہی تو دل کی ہے ورنہ دنیا میں جو صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میرا نام محمد اسلام ہے محمد اکرم. اور جو لمبی شادی شادیاں کر رہے ہیں اور تین تین اور چار چار بجے جن کی یہاں باراتے آ رہی ہیں اور باقاعدہ وہ اپنی شان سمجھتے ہیں وہ شادیاں کرنے میں ورنہ اپنے معیار سے ہم گھٹ جائیں گے ایک معیار ہے ہمارا اللہ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی اقبال نے کہا تھا کہ نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی مذاہب باقی رہتے ہیں فقط ایمان جاتا ہے سب کچھ کر ڈالو مذہب ہمارا باقی ہے کون ہے مسلمان ہے فقط ایمان جاتا ہے جنازہ تو ایمان کا نکلتا ہے مذہب باقی ہے اپنی جگہ پر ہماری عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں مذہب پھر بھی باقی ہے ہماری بہنوں کے نام فاطمہ ہے عائشہ ہے سوریا ہے رقیہ ہے سب ہماری بہنوں کے ماؤں کے نام ہیں مذہب باقی ہے ہمارا ورنہ حضرت فاطمہ سے پوچھو کہا تھا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو قبرستان میں لے جانا دن میں نہیں کہا کیوں کہا میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے مذہب باقی ہے ہمارا جراضہ تو صرف ایمان کا نکلتا ہے ایمان کا ورانہ خوف ورنہ ان سے پوچھو جو ایمان والے تھے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی عبد العزا ابھی کافر ہے ایمان لانا چاہتا ہے اپنے چچا کے اسلام لانے کا ایمان لانے کا وہ انتظار کر رہا ہے لیکن چچا ہے کہ ایمان نہیں لا رہے آخرکار یہ انہیں کے معامل میں انہیں کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا جب دیکھا کہ میرے چچا اسلام نہیں لاتے ایمان نہیں لاتے تو اس نے اظہار کر دیا آئے میرے چچا جان میں نے کافی انتظار کر لیا ہے لیکن اب آپ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ایمان لانے کے لیے تیار نہیں میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں اب آپ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے عبد ال ہے ابھی اس کا نام چچا نے پوچھا جو محمد رسول اللہ پیش کرتے ہیں کہا ہاں فرمایا میرے بھتیجے اسلام لانے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں شوق سے لاؤ لیکن اسلام لانے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارے سر پہ جو امامہ بندھا ہوا یہ میں نے دیا تمہارے جسم پر جو کرتا جو قمیض پہنے ہوئے ہو یہ میں نے دی تمہارے جسم پر جو پیجامہ جو اظہار جو لنگی ہے وہ میں نے دی تمہارے پیروں میں جو جوتے ہیں وہ جوتے بھی میں نے دیے ہیں اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں اسی وقت یہیں پر اتارنا پڑیں گی اب ذرا سوچئے ایمان کس کو کہتے ہیں مسلمان کہہ دینا اور مومن بن جانا بہت آسان ہے سوچئے ایک نظر اس نے اپنے کمیز میں ڈالی ایک نظر اس نے اپنے پیجامے اور لنگی کی طرف ڈالی جوتوں کی طرف دیکھا سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں مجھ سے یہیں چھین لی جائیں گی سڑکوں پر گھومنے والے پھروں بگریوں کی طرح مجھے بھی ننگا مجھے بھی برہنہ ہونا پڑے گا ابد العزا کیا سوچ رہے ہو جلدی جواب دو عبد العزا نے اپنے پھر جسم پہ نظر ڈالا ایمان کی حرارت اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کا نشہ سوار ہو چکا تھا حالانکہ محمد رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں تعلیم کا نشہ ایسا کچھ سوچ کر کہا آئے اب چچا جان اسلام تو میری رگوں میں اور میری خون میری خون کی رگوں میں دوڑ رہا وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا البتہ یہ گھر تک جانے کی مجھے مولت دے دو اور یہ کپڑے میں اتار دوں اور اپنے کپڑے یا اپنا کچھ لنگی وغیرہ گھر سے مل جائے وہ میں پہن لوں آپ کے کپڑے واپس کر دیے جائیں گے جواب دیا بالکل نہیں اسی حال میں تم کو جانا پڑے گا کپڑے تمہیں اسی جگہ پہ اتارنا پڑیں گے بتاؤ اسلام چھوڑتے ہو یا پھر میری فیکٹری عبد الزا نے پھر اپنے جسم پر نظر ڈالی فرمایا چچا جان اگر ایمان لانے کے لیے یہ قربانی مجھے دینا پڑتی ہے تو ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں کہا پہلے جوتے اتارو عبد نے جوتے اتار کے اپنے چچا کے سامنے ڈال دیے کہ اب سر کا اماما اتارو اماما بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینک دیا کہ قمیص اتارو اپنی قمیض بھی اتار کے اپنے چچا کو دے دی عبد العزا اب دیکھ لو صرف ایک گزارک لنگی تمہارے جسم پر ہے سوچ لو یہ اتارو گے گھر تک کیسے जाओगे گے پھر تمہیں مدینہ میں بھی جانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے پاس کیسے جاؤ گے ابد الزاء نے کہا کم سے کم اس لنگی کو میرے جسم پہ رہنے دو جواب ملا بالکل نہیں اسلام چھوڑتے ہو یا میری فیکٹری جواب ملتا ہے تیری فیکٹری چھوڑتا ہوں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہا پھر لنگی بھی اتار دو عبد الزا نے لنگی بھی اتار کے اس کے حدیث کے الفاظ ہے کماولہ امّو گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو جس طریقے سے کوئی ماں بچہ جنتی ہے اس کے جسم پر کوئی کپڑا تار نہیں ہوتا ہے اب کی وہی حالت ہو گئی اور اسی حال میں وہ بڑھانا اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اپنے چچا کو للکارتے ہوئے کہہ رہا اب میں تیرا غلام نہیں ہوں اس حال میں ذرا کہ ایمان کا لفظ اب کتنا مزہ دے رہا ہے ایمان کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی اور ایک ہم ہے پکی پکائی ساری چیز ہمیں مل گئی قربانیاں کچھ دینے کی ضرورت پڑی نہیں پھر ہم مسلمان ایک وہ مومن تھے ایک ہم بھی مومن ہیں اس حال میں جا رہے ہیں اور گھر بھی کچھ نہیں میرے بھائیوں تقریباً پندرہ میل کی دوری پر مکان سواری بھی نہیں ہے اس حال میں جا رہے ہیں اور جو لوگ ان سے کہتے جا رہے ابد العزا یہ کیا ہے کیسے پھر رہے ہو؟ اور عزاؤں ٹوکنے والوں سے کہتے ہیں کہ اب میں مومن ہو گیا اب میں مومن ہو گیا اب میں مسلمان ہوں اب میں مومن ہوں اب میں مسلمان ہوں،, ہوں ذرا تصور کیجئے کہ اس حال میں لفظ مومن کیسا لگ رہا ہے اس حال میں گھر پہ آتے ہیں دستک دیتے ہیں دروازہ کھٹاتے کھٹ ہیں اندر سے آواز آئی کون کہ عبد تیرا بیٹا ماں نے دروازہ کھولا ماں کی نظر بیٹے کے برہنہ جسم کی اوپر گئی نظریں پھیر لی کہ ابد الزا یہ کیا, کیا؟ ماں میں محمد کے رب پر ایمان لا چکا ہوں میں محمد رسول کے مذہب کو قبول کر رہا ہوں ماں چچا نے ساری چیزیں چھین لی ہم میں کچھ نہیں کر سکتا تیرے پاس کوئی کپڑا ہو تو مجھے دے دے میں مدینہ جانا چاہتا ہوں ماں نے نظر پھیری ابد کیا تو اسلام لانا چاہتا ہے پھر تو تجھے میں بھی اپنے گھر میں جگہ نہ دوں گی چلے جائے یہاں سے اسی حال میں ماں کچھ تو دے دے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے کاچا ایک کمبل ہے جو میں اوڑھتا تھا وہی دے دے ماں نے کمبل اٹھایا لے میرے گھر سے اب تو نکل جا میں سے بدین کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتا دیتی ادھر چچا نے فیکٹری سے نکالا یا ماں نے گھر سے نکالا دین کے خاطر دکان فیکٹری بھی قربان, بھی قربان اب میں ایک کمبل, کمبل پھاڑ لیا ستر جسم کو چھپایا اس سے اپنی شرم کو اور کمبل کا دوسرا حصہ اپنے سینے پہ ڈالا اور اس حال میں وہ رخ مدینہ مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے چلتے میرے بھائیوں لگاتار پیدل چلے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اللہ کے نبی اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں تحجد کی نماز میں مصروف ہیں اور عبدالعزیٰ مسجد نبوی کے ممبر کے قریب اور مسلح کے قریب جہاں اللہ کے نبی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھانا اسی جگہ پر عبد بیٹھ جاتے ہیں حضرت بلال نے آزان دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کالے کمبل میں لپٹا ہوا ایک آدمی نظر آیا دیکھ کے ہی پہچان لیا یہ کیا حالت ہے فرمایا اللہ کے نبی دین لایا اسلام کے لیے میں نے ساری چیزیں قربان کر دی میں نے تو اپنا گھر بھی چھوڑا ماں نے گھر سے بے دخل کر دیا چچا نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا کپڑے تک نہیں ملے اللہ کے نبی بس ایمان بچا کر واپس چلایا فرمایا اگر ساری قربانیاں نے دین کے لیے دی تو یہ سودا ت نے نقصان کا سودا نہیں کیا چلے آئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھی بیت اسلام قبول کیا فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبد العزا نہیں ہے اب تم عبد اللہ دین ہو آج کے بعد تمہارا نام عبد اللہ ہے تم اسا کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو کہا مسجد نبی میں تم جہاں چاہو رہ سکتے ہو ان کو رہنے کی جگہ مل گئی مسجد اب دن بھر نمازیں پڑھتے خالی وقت میں قرآن سیکھتے دن بھر نماز پڑھتے خالی وقت میں قرآن سیکھتے ایک دن قرآن مسجد نبی میں زور زور سے بلند آباز سے پڑھنے لگے کہ عمر نے ٹوک دیا حضرت عمر کہتے ہیں عبد اللہ قرآن اتنی زور سے مت پڑھو نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے جو لوگ مسجدی میں سنت اور نفل پڑھتے ہیں ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرو یہاں عمر فاروق نے ٹوکا عبد اللہ زل بجاد کو وہاں اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ٹوکتے ہوئے کہا عمر عبد اللہ بجا دین کو کسی چیز سے مت روکا کرو یہ جیسے چاہے ویسے رہے جیسا قرآن پڑھنا چاہے پڑھے ارے یہ تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لوٹا کر اور سب قربان کر کے چلا آیا اور اس کے بعد میں ایک جنگ کا نارا بچتا ہے کسی جگہ جنگ کے لیے صحابہ کو جانا ہے عبد اللہ دین نے کہا اے اللہ کے نبی میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں چلو تم بھی ہو آ اس کے بعد پھر کیا ہوا راستے میں چلنے لگے چلتے چلتے ایک جگہ عبداللہ اللہ زلبجاد نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے شہادت نصیب فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ایک درخت کا پتا لے کر آؤ اس درخت کا پتا منگایا اور اس پتے کو عبداللہ اللہ بجا دین کے بازو پہ باندھا اس سے کوئی آدمی تاب کو بازو پر باندھنے کی دلیل نہ بنائے اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو نہیں عبد اللہ دین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں عام اور خاص کی تاریخ حصول فکر میں لکھی ہوئی آپ پڑھ لیجئے گا نہیں تو علماء سے پوچھ لیجئے گا عام اور خاص کی تعریف اگر میں کرنے لگا تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی عبداللہ اللہ زلباد کو درخت کا ایک پتا باندھا اور باندھ کر فرمایا الا اللہ میں عبداللہ اللہ زلبجاد کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں کہا اللہ کے نبی میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ اللہ کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں فرمایا اب میدان جہاد میں تم نکلے ہو اب راستے میں اگر تمہیں بخار بھی آ گیا اور اس میں اگر تمہیں انتقال ہو گیا تمہاری موت ہو گئی تو اس کے باوجود تمہیں جنت ملے گی اس کے باوجود تم شہید کہلائے جاؤ گے اچھا چل دیئے راستے میں ایک بیابان جنگل ملتا ہے وہیں پر عبداللہ اللہ ذلبجاد کو بخار رہتا ہے اور اتنی شدید تفش ہوتی ہے بخار کی گرمی ہوتی ہے بخار کی کہ وہی بخار حضرت عبداللہ اللہ ز کے انتقال کا سبب بن گیا انتقال ہو گیا عبداللہ اللہ ذوال انتقال فرما گئے اسی جنگل میں کور تھو دی جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ ہیں حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں خود نبی اکرم بھی ساتھ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہیں حضرت بلال بھی موجود ہیں اب دل بجادین کو غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں قبر میں اترے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اب دلہ بجا دین کی لاش کو پگڑے ہوئے ہیں چیری سے اتار رہے ہیں حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے چراغ کا جلا کر قبر کی روشنی دکھلا رہے ہیں کیسے دفنا عبداللہ ابن مسود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کھڑے ہیں اللہ کے نبی نے قبر میں اترے اور ابو بگر اور حضرت عمر نے جب لاش کو اتارا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بن علاخی کما آدھا بن علاخی آئے ابو بکر آئے عمر آہستہ سے ادب سے اپنے بھائی کو مجھے دو ادب سے دو ادب سے قبر میں اتاروں اللہ کے رسول نے عبداللہ اللہ کی لاش کو خود لیا اس لاش کو آ اپنے قبر کے اندر اتارا اور اس کے بعد میں پھر مٹی دی حضرت بلال لالٹین دکھا رہے مٹی دی اور مٹی دینے کے بعد جب مٹی دے گرفاری ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ عبد جب ایمان لایا تو میں اس سے خوش تھا اللہ عبداللہ اللہ جب جہاد کے لیے میرے ساتھ نکلا تو میں اس سے خوش تھا اللہ جب عبداللہ کو بخار آیا تو میں اس سے خوش تھا اے اللہ عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو محمد اس سے خوش تھا اللہ جب عبداللہ اللہ کو میں نے قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا مٹی دے کر فارغ ہوا تب بھی میں اس سے خوش ہوں اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے اتنا کہنا تھا کہ حضرت کاش عبداللہ چیخ پڑے. اے یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی اے کاش یہ تیری جگہ پر میرا جنازہ ہوتا اے کاش یہ تیری جگہ پر میری ناش مبارک ہوتی تو آج میں کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی میری تیری قبر کے پاس کھڑے ہوگئے جو جملے کہہ رہے ہیں کاش وہ میری قبر کے پاس کہہ رہے ہوتے اس حال میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ مومن یہ کتنا اچھا لگا ہے اور انہی کو کہا جا رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو یا ایوہ اللہ دین آمنو یہ ان مومنوں کو کہا جا رہا ہے ان مومنوں سے کیا باز ہے اسلامی کیسٹوگا مرکز سالفی کیسٹر سنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی بس مومن ہے مسلمان ہے لیکن مومن کی صحیح تعریف جو ہونی چاہیے بھائی مسلم کس کو کہتے ہیں مسلم اس کا لغوی معنی آپ لے لیجیے لگوی وہ چھوڑ دیجیے جو اسلام لایا وہ مسلم لغت کے اندر اللہ کے رسول نے کچھ تو چیز دیکھی ہوگی مسلم کے اندر تب تو یہ نام رکھا ہے ہمارا عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور وہ اونٹ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو اونٹ کا مالک اٹھائے تو اونٹ اٹھے اونٹ کا مالک بٹھائے تو اونٹ بیٹھے اونٹ کا مالک اس کو لے کے چلے تو وہ چلے اونٹ کا مالک اس کو کھلائے تو وہ کھائے اونٹ کا مالک اس کو پلائے تو وہ پیے اونٹ کا مالک اس کو سونے کو سوئے یعنی وہ اوٹ جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو اس اوٹ کو عرب کے اندر کہا جاتا ہے ہاضا ہاضل جمل المسلم یہ اونٹ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی مرضی جناب اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دی ہے اپنی مرضی سے نہ اٹھے نہ بیٹھے نہ لیٹے نہ سوئے نہ جاگے بس مسلم اللہ کے رسول نے اس مسلمان کو کہا ہے جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے اسلام لانے کے بعد بلکہ اس نے اپنی باغ ڈور کو شریعت کے حوالے قرآن و حدیث کے حوالے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہو اب ایک مسلمان وہ مسلم ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے جو سارے کام کرے تو جناب محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اس کی شادیاں اس کے بیاہ اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے حج اس کی زکات اور اس کے تمام معاملات اس طریقے سے ہونے چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے لقد کان فی رسول اللہ حسنا ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل بنا دیا ہے میں آپ کو تنگ نظر نہیں بنانا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اسی کا نام ہے کہ بس غریبی میں رہو اور سارے کپڑے اپنے اتار کے غریبوں کو دے دو نہیں دولت کی ضرورت ہے آپ ہمیں اسلام نے دولت کمانے کو برا نہیں کہا ہے اسلام نے کہا جائز طریقے سے دولت کمائیے اور جائز مقام پر خرچ کیجیے کیونکہ آج اسلام کو اس کی بھی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا داری میں مت پڑیے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائیے وہ ہوں گے ہمارے علماء جو منبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا کہ کی دنیا اتنی بری چیز دنیا اتنی بری چیز قرآن نے آپ کو دنیا کو حاصل کرنے کی دعا بھی سکھائی ہے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیے رب بنا آنا پھر دنیا و قیر حسنا وقلاضا بلال <النَّاد> اللہ دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما پتہ چلا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہیں اور آخرت میں بھی برائیاں ہیں دنیا کی برائیاں وہ ہے جو آپ کو دین سے قاصل کر دیں اور آخرت کی برائی سب سے بڑی جہنم ہے اے اللہ دنیا میں ہمیں وہ برائیوں سے بچا جو برائی ہم کو دین سے دور کر رہی ہے اللَّهِ آئی والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے پھر سران کہتا فتنا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے آزمائش ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور دولت تو میں تمہارے دین سے غافل کر دے پھر اللہ نے فرمایا یا اپنی زندگی کو اگر آپ کامیاب بنانا چاہتے ہو تو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی اپنے بال بچوں کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ دنیا سے بہت سے لوگ بے تعلق ہیں آج بھی چلے جائیے مسجدوں میں مزاروں پہ اور جنگلوں میں آپ چلے جائیے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کی رٹ لگا رہے رہبانیت اختیار کیے ہوئے ان سے پوچھو کہ کھانا شام کا کیا کرو گے وہ اللہ دے گا آج بھی وہ اللہ اللہ, اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے قرآن صاحب کا فیض خزیتی سلاح فن تشروف نماز پڑھ لی مسجد میں اب کیوں بیٹھ اچھا فن تشروف جب نماز پوری ہو جائے نکلو مسجد سے باہر جاؤ کیا کرو وقت اللہ اللہ کا رزق اللہ کی روزی تلاش کرو رزق حلال کماؤ کمانا بھی عبادت ہے اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے حلال کمائی سے کماؤ اور حلال جگہ پر خرچ کرو بیوی بی کے منہ میں لکما رکھ دو کھانے کا تو اس پر بھی صدقہ ہے ثواب ہے اپنے فائدے کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی تمہیں نیکی دیتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو چیز ہم اپنے لذت کے لیے حاصل کرتے ہیں اس پر بھی فرمایا ہاں اگر یہی کام تم حرام جگہ کرو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کرو جو تمہاری بیوی نہیں تو گناہ نہیں پڑے گا فرمایا ہاں تو کہا جب حرام جگہ اس شرمگاہ کو حاصل کر رہے ہو تو اس پر گنا ہے تو ہلال جگہ پر جب تم استعمال کرتے ہو اس کو تو اس پر اللہ تمہیں نیکی کیوں نہیں دے گا اسلام اتنا دریا نوش نہیں ہے اسلام کے اندر بہت ہے ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے کہ اسلام عبادت اپنی بیوی کے لیے کمانا اپنے بچوں کے لیے کمانا حلال موزی کمانا یہ بھی عبادت ہے لیکن نمازیں چھوڑ کر نہیں ظہر سے آزرتا خوب رکشہ چلاؤ فجر سے تک محنت کرو ازان کی آواز آئے سارا کام چھوڑ دو نماز پڑھو نماز کے بعد پھر جاؤ محنت کرو پھر اثر کی آزان کی آواز آئے اور یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے محلے کی مسجد میں قید ہو جائیں جو علت لو کل تہورا ہمارے لیے روئے زمین کی ساری دنیا کی ساری زمین پاک بنا دی گئی ہے جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو یہ محمد رسول اللہ کو جو پانچ خصوصیتیں دی گئی تھی اسلام کے اندر جو کسی نبی کو نہیں ملی اس میں آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہر نبی کی امت کو وہیں پر نماز پڑھنا پڑتی تھی جہاں کا وہ رہنے والا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت دی ہے کہ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو ہمارے لیے ساری زمین پاک بنا دی گئی ہے یہ خصوصیت ہے اتنی آسانی ہے اسلام کے اندر میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کس کو کہتے حضرت عبد بجادین کا یہ معاملہ دیکھ کر پھر اندازہ لگائیے کہ ایمان کس کو عبد الرحمان اتنے عوف سے پوچھو ہجرت کر کے جا رہے ہیں سسرال والے آئے تمہیں جانا ہو تو جاؤ لڑکی ہمارے گھر کی ہے چھوڑ کے جاؤ بیوی کو چھوڑ دیا جانا چاہتے ہیں خود گھر کے خاندان والے آئے اگر جانا ہے تو اکیلے جاؤ تمہارا بچہ تمہارا نہیں ہے یہ اولاد ہماری ہے مجھے سونپ کے جاؤ خود اپنے گھر والوں نے بیٹا چھینا سسرال والوں نے لڑکی چھینی گھر والے سسرال والوں کو بھی اور ماں کو بھی بیٹا نہیں دے رہے بیٹا میرا ہے سسرال والے اپنی بیٹی لے گئے عبد الرحمان کی بیوی چھین لی گئی اب بیٹا بھی اکیلے لے کے نہیں گئے بیٹا بھی گھر والوں نے چھین لیا تصور कि साल में میں مدینہ پہنچتے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو کہ بیوی چھوڑ دی بیٹا بھی چھوڑ دیا ایمان بچا کے آ فرمایا اگر یہ دین کے لیے تم نے بی بی چھوڑی بیٹا چھوڑا اور ایمان بچا لیا تو یہ سودا تم نے کوئی خراب سودا نہیں کیا یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا اس حال میں ذرا تصور کیجئے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مزاج کے مطابق یہ میرے مزاج کے مطابق صحیح ہے یا نہیں ہے آج قرآن کی کو بھی کی آیتوں کو بھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں اپنے مزاج تلاش کیا جاتا ہے جیسے مرزا غالب تھا وہ کہتا تھا مجھے قرآن کی دو ہی آیتیں زیادہ پسند ہیں کلو وش خوب کھاؤ خوب پیو اصل میں وہ شرابی تھا کہا قرآن نے کہاں منع کیا ہے شراب مت پیو کہا لکھا کلو آم ہے خوب کھاؤ خوب پیو اور بے نوازی بھی اپنے مطلب کی آیتیں قرآن میں ڈھونڈ لیتے ہیں لا تقرب نماز کے قریب مت جاؤ لیکن آگے والے جملے نہیں پڑھتے ہیں وان تمہیں سکارا جب تم نشے میں ہو یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو آج ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے مطابق قرآن کو اور حدیث کو پڑھ رہا ہے رہا. فرمایا اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھو کہ نماز پڑھ لیا تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے علماء جانتے ہوں گے ولا نبلو ان کم و... یہ فیلے مزارے ہے اور اس پر نون تاکید بانون سکیلا لگا ہوا ہے نبلو اننا اور نبلو انا پر لام بھی داخل ہے لا کم جانتے ہو اس کا ترجمہ عربی گرامر کے مطابق اس کا صحیح ترجمہ ہوا ہم تم کو ہر حال میں ضرور آزمائیں گے یعنی بغیر آزمائش کے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو کتنی آزمائشوں میں ہم پڑے ہیں کتنی آزمائشوں میں ہم پڑے ہیں وَلَا بِشَيْئِن مِنَ <الْخَوْف> کچھ خوف گے اوپر اور آپ کو اگر خوف نہیں نظر آتا ہے تو گجرات کی وہ سرزمین ہمارے انڈیا کے اٹھا لیجیے جہاں مسلمان آج بھی نریندر مودی کے ظلم و ستم کے سائے میں سانسے لے رہے ہیں اور وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں से دیکھا آٹھ آٹھ مہینے کے حمل ماں کے پیٹوں میں ترشول گھونٹ کر نکالے گئے تھے اور وہ آٹھ مہینے کے حمل بھی ہوا میں اچھال کر نیچے ترشول لگایا گیا تھا اور وہ بچے ان ترشولوں پر گرے تھے اور پھر اس کے بعد میں اس ماں کو آگ میں جلا دیا گیا اور اس بچے کو بھی ترشول سے دیکھ لیا کہ مر گیا پھر بھی ماں کے ساتھ اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا وہ منظر تھے ہم کو آزمایا کہاں گیا ہے ابھی ہم تب کر کہاں ہوئے ہیں یہ تو فری میں ہم کو اسلام مل گیا ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہے اسلام کی قدر پوچھنا ہو تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو اسلام کی قدر جاننا ہو تو حضرت سمیہ سے پوچھو اسلام کے بارے میں جاننا ہو تو حضرت خبیر سے پوچھو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو میرے بھائیوں امام مالک سے پوچھو امام احمد ابن حمبل سے پوچھو اسی کوڑے پڑ گئے اسی کوڑے امام احمد ابن ہم بل ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا اگر وہ اسی کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی مر جاتا ہاتھی بھی چیخ اڑتا ہاتھی بھی کراہنے لگتا وہ کوڑے احمد ابن حنبل کی پیٹ پر پڑے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی کہا الق کلام اللہ لئی سب مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اگر اللہ کی مخلوق ہے تو کل بن لئی آسان ہر مخلوق فنا ہوگی اگر ہم اس قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیں تو قرآن کو بھی فنا ہونا پڑے گا اور قرآن فنا ہونے والی چیز نہیں ہے کہ برباد ہو جائے قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے بادشاہ نے کوڑے لگوائے اصی کوڑے اور وہ بھی ایسے کوڑے نہیں جو آج کل ہماری پیٹھوں پہ پڑتے ہیں جیلوں میں نہیں لو زور بط رفیل اگر وہ اسی کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی چیخڑتا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا بادشاہ کو ایک بیوی کسی غریب آدمی کی عورت پسند آئی اس نے کہا ہے طلاق دے کہا میری بیوی ہے طلاق کیوں دو کہا تیری بیوی مجھے خوبصورت نظر آتی ہے طلاق دے رہا کہ نہیں دے رہا ہے زبردستی جبر کیا اس عورت پر اس کے شوہر پر اس نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ فوج ہے سب کچھ ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا عورت نے عدت گزاری اور دوسری شادی اس عورت سے اس نے شادی کر لی سارے علماء نے بادشاہ کا منہ دیکھا تو فتویٰ دے دیا ہاں زبردستی بھی اگر کوئی طلاق دلوائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے امام مالک کے سامنے محمد رسول اللہ کی حدیث تھی امام مالک کہتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبردستی توتوا صادر کر دیا بادشاہ کے خلاف کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی بادشاہ نے ذرا جواہرات میں خریدنا چاہا امام مالک کو لیکن اللہ کا بندہ بکا نہیں کہا اچھا کوڑے لگوائے برداشت کر لیا ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی برداشت کر لیا پیروں میں بیڑیاں ڈالی برداشت ہاتھوں میں ہتھ ڈال دی گئی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور اتنا مارا اتنا مارا کہ امام مالک کے ہاتھ شل پڑ گئے اٹھتے نہیں تھے نماز پڑھتے تو ایسے ہی اللہ اکبر ہاتھ اٹھتے ہی نہیں چھل پڑ گئے اب بیچارے نیت باندھے تو کیسے باندھے لیکن اندھے مقلدوں نے آج ان کی بھی تقلید کی وہ امام مالک تو اتنا پٹ گئے بادشاہ سے کہ وہ ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں رہے لیکن اندھی تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آج ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے میرے امام نے پڑھی ہے اور آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ تو بہت سے مالکی لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ وہ اس وجہ کو نہیں تلاشیں گے کہ امام مالک نے ہاتھ چھوڑ کر نماز کیوں پڑی جب ہاتھ اڑتے ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے جب ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو کون یوں تک دھلو قرآن میں بھی آیا اضا کم تو ملا سلا فخص وائی دیا کو مل المرافت اور اپنے ہاتھوں کو تم کوہنیوں تک دھلو جب یہ کوہنی کسی نے کاٹ دی ہو تو وہ کوہنوں تک کہاں سے ہاتھ دھل لے گا میرے بھائی جو چیز نہیں ہے وہ نہیں دھلی جائے گی اب امام مالک کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے ہیں تو باندے تو کیسے باندھے ہاتھ رکھے تو کیسے رکھے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں اب اس کے بعد میں ہاتھوں میں بیڑیاں بھی پیروں میں ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں اور اس حال میں آدھا پیٹ اونٹ کے اس طرف اور آدھا گھر اس طرف اور اس حال میں ان کو لے کے چلا جا رہا ہے اور بادشاہ نے اعلان کروایا کہ بساتوں کی بادشاہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے امامی مالک کو یہ سزا دی جا رہی ہے اب وزیر اونٹ پر ان کو لے کے چل رہا ہے آدھا دھڑ اس طرف ہے آدھا دھڑ اس طرف ہے اور اس حال میں ان کو لے کے چل رہا ہے اور کہتا جا رہا یہ لوگوں یہ امام مالک ہے اور بادشاہ گھر کہنا نہ ماننے کی وجہ سے ان کی یہ حالت کر دی گئی ہے امام مالک کہہ رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ آدمی میرا انٹروڈکشن میرا تعارف صحیح نہیں کرا رہا ہے میرا تعارف سن لو جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں اور جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے کہ میں مالک کی میں انس کا بیٹا مالک ہوں جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں اور بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے مجھے یہ سزا نہیں ملی بلکہ محمد الرسول اللہ کی حدیث بادشاہ کو سنا بادشاہ نے کی وجہ سے مجھے حق بات بولنے کی وجہ سے یہ مجھے سزا ملی ہے اور اس اوٹ پر اس حال میں بھی میری سلام سے یہی حدیث نکلے گی کہ ان طلاق المقرحہ لئیسا بھی شئی زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی بادشاہ نے ایک غریب کی بیوی کو مجبور کیا اور غریب سے زبردستی طلاق دلوا دیئے اسلام کے اندر اس طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کی قدر ان سے پوچھو ہمیں تو فری میں مل گیا ہے جب چاہو تب روڈ پر اسلام کا جنازہ نکالو جب چاہو تب نبی اکرم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا پردے کا جنازہ نکالو جب چاہو تب شادیاں اور لمبی چولی بارات اور لڑکی والے کو لمبا چوڑا جہیز اور اس کی ڈیمانڈ کر کے جب چاہو تب اسلام کا جنازہ نکالو جب چاہو تب اسلام کا جنازہ نکالو مذاہب باقی رہتے ہیں پتن ایمان جاتا ہے ہمارا مذہب تو باقی ہے کہ ہم مسلمان ہے لیکن ہمارا جو ہے ایمان کا جنازہ نکلا ہے اس کو کون دیکھ رہا ہے کیونکہ اسلام بظاہر ظاہر زا... زا... کو کہتے ہیں اور ایمان باطن کو کہتے ہیں باطن کو کون جھانک کر دیکھ رہا ہے اسلام کی قدر اس عورت سے پوچھو جو بادشاہ جو ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے اور ہاتھ و پیر باندھ دیے گئے ہیں اور شرمگاہ میں نیزدہ داخل کر دیا گیا ہے اور کہہ رہی اللہ اس حال میں بھی مجھے ثابت قدم رکھنا ایک اونٹ مشرق کی طرف رخ کر دیا گیا دوسرے اونٹ کا مغرب کی طرف رخ کر دیا گیا ایک پیرس سے باندھا دوسرا پیرسٹ سے باندھا کاسمیا دیکھ لے آپ یہ اونٹ پورا مشرق اور دوسرا مغرب کی طرف بھاگے گا بول کیا ارادہ ہے کہنے لگی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے پس اتنی دیر مجھے رتھ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے ایمان کی قدر ان سے پوچھو اسلام کی قدر ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ جس کا ہند ہندا کے غلام نے سر کاٹا آ پیٹ تک پھاڑ ڈالا کلیجے کی بوٹیاں نکالی گئی اور ہندا میں کلیجے کی بوٹیوں کو چبایا کھانا چاہتی تھی لیکن نکل نہ سکی اگل دیتی ہے اللہ کی نبی ہے ایک, ایک لاش کو ہم کے موقع پر دیکھتے جا رہے ہیں ساری لاشیں دیکھتے گئے ایک تو پیٹ پھڑا ہے کلیجا نکلا پڑا ہے چہرے کی شکل بری طرح مسلی ہوئی ہے ناک کاٹ دی گئی کان کاٹ دیا گیا ہندا نے ناک اور کان کاٹ کر ناک اور کان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اس نے اپنے گلے میں لٹکایا اور فخر کیا کہ میں نبی کے چچا حمزہ کی ناک کان کا ہار پہن رہی ہوں اور اس کے بعد کلیجے کی بوٹیوں کو چبا ہوا دیکھا آپ چیز پڑے آئے حمزہ یہ تیری لاش ہے قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ راہ میں قتل ہوں گے وہ شہید کہلائیں گے لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا تو تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا آئے حمزہ تو یہ دش ہے میرے بھائیو غور کرو اسلام کی قدر ان سے پوچھو کہ نے قربانیاں دی ہمیں کیا معلوم اسلام کیا ہے ہمارے بادہ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں فجر میں ہم سوتے رہے پھر بھی مسلمان ہیں ہاں پانچوں ٹائم کی نماز نہ پڑھیں صرف جمعہ جمعہ پڑھیں پھر بھی ہم مسلمان ہاں کسی کے ہی اندر ہمت ہو تو کافر کہہ کے دکھائے ہم اسی کے اوپر فتبے لگا بیٹھیں گے ہاں میرے بھائیوں جو تاج کی نماز پڑھتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان اور جو صرف جمعے جمعے آ رہا ہے وہ بھی مسلمان فرق فرق کرو ہم کا کہنے کے حق میں نہیں ہے تصور کیجئے کہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان پھر آدمی کیوں باجوت کی نماز پڑھے کیوں تحجد کی نماز پڑھے ہم تو مسلمان ہیں ہم عید بقر عیدی کی نماز پڑھے پھر بھی مسلمان ہیں ہاں اگر ہم جمعہ بھی نہ پڑے عید و بقرعید بھی نہ پڑے پھر بھی کوئی آدمی ہم کو کافر نہیں کہہ سکتا کیونکہ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے ہمارے اوپر قرآن چیخ چیخ کا اعلان کر رہا ہے یا اللہ دینا من وقیب ولا من نماز قائم کرو نماز چھوڑ کر تم مشرقوں میں سے مت بن جاؤ قرآن تو کافر نہیں نماز چھوڑنے والے کو مشرک قرار دے رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہم کسی کو مشرق نہ کہیں سب برابر نہیں کہہ سکتے ہیں فتبہ کر کے دیکھو ابھی آپ کی اوپر کیس چل جائے گا ملی صاحب کیسے کہہ رہے بے نمازی کافر ہے بڑا عجیب معاملہ ہے ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے بھوکا مار کر یہاں تو لوگ فون پہ ملی صاحب کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے کوئی تعویز دے دیجئے کوئی دعا دے دیجئے خیر و برکت ہو اگر ان ملا مولویوں کے ٹوٹکوں میں کوئی طاقت ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ مرتا ہوا نظر آتا بتاؤ محمد رسول اللہ کے پاس اگر یہ تعویذ میں برکت ہوتی تو نبی اکرم کی دعاؤں میں کون سی کثر رہ گئی تھی اور کون سی دعا ایسی جو نبی نے نہ بتائی ہو لیکن اللہ کے نبی تو خندق کے موقع پر صحابہ زمین کھود رہے خندق کھود رہے ہیں ایک صحابی بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا نبی نے فرمایا کیا بات ہے پیٹ کھول کے دکھایا کہ اللہ کے نبی دیکھی بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا ہے پھر بھی کام کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا یہ مت سوچنا کہ تمہارے نبی کھا پی کر آئے ہو کام کر رہے ہیں آپ نے جب اپنا پیٹ کھول کے دکھایا تو دو دو پتھر بندے ہوئے تھے اگر روزی روٹی کی کوئی دعا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کیا ضرورت پڑتی یہ ڈھکوسلے مولوی ہیں یہ جیب بھرو پیو پیٹ بھرو مولوی ہیں جو ہر چیز کی دکان کھولے بیٹھے ہیں رات کی تاریخی میں محمد رسول اللہ نکلتے ہیں ابوگر مل گئے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول بھوک نے بے چین کر دیا چلو آگے چلتے ہیں آگے پڑے تو عمر فاروق مل گئے کیا ہوا کا بھوک کی وجہ سے بے چین ہے چلو یہ تینوں لوگ حضرت ابو ایوب انساری کے مکان پہ پہنچے ابو ایوب نے اپنا مکان کھولا کہا کتنے اچھے مہمان آ ہیں ہمارے گھر پہ آئیے اللہ کے نبی تشریف رکھیے رات کی تاریخ کی ہے مہمانوں کو دیکھا تو چہرے پہ خوشی ہو گئی دروازہ کھول کر کا بیٹھ جائیے کہا کیسے آنا ہوا کہ بھوکی نے حالت خراب کر دی تمہارا گھر قریب ہی میں چلایا تمہارے باغ میں کچھ کھجور لگے ہوئے ان کو لائیے توڑ کے لائیے ہم لوگ کھا کر اپنی بھوگ حضرت اب وہ یو ایوب ساری گئے اللہ کے نبی یہ کھجور میں توڑ کے لایا ہوں تب تک ان کو کھائیے میں تب تک بکری کا ایک بچہ ذبح کرتا ہوں حضرت ابو ایوب یو ااری نے جیسی بکری زبا کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا ابو ایوب یہ بکری دودھ دیتی ہے اور تمہارا چھوٹا سا بچہ ایوب اسی بکری کا دودھ پیتا ہے اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پرورش کا اس لیے اس دودھ دینے والی بکری کو میری وجہ سے ذمہ نہ کرو کیونکہ یہ بچے کو پھر دودھ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے نبی میں اس بکری کو چھوڑ دیتا ہوں اس کا ایک سال کا ایک بچہ بھی میرے پاس ہے جو بڑا ہے کہا اس کو ذبح کر دو اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اس ایک سال کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بن کر سامنے آیا طرح طرح کی نعمتیں نبی کے سامنے آئی